سوال ہے کہ مغرب کی نماز میں مقتدی اس وقت پہنچا جب امام صاحب دوسری رکت کے تشہد میں ہوں اب مقتدی اپنی نماز کس طرح ادا کریں اس میں بہت زیادہ غلطیاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں مقتدی کی کچھ قسمیں ہیں یہاں ان قسموں کو ذکر کیے بغیر وہ سیکھنا بھی ضروری ہے آپ تمامی حضرات کو میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ بنیادی فقی مسائل جو ہوتے ہیں نا تہارت کے نماز کے روزے کے زکوٰۃ کے یہ سیکھ لیں باہر شریعت آسان سلیس انداز میں لکھی گئی صدر الشریعہ کی کتاب ہے اس میں بندہ آسان سلیس میں انداز میں اور مفتا بھی اقوال ہیں اس کا مطالعہ کریں بنیادی مسائل ہمیں پتا ہونے چاہیے اس میں بعض اصطلاحات یا بعض باتیں ایسی آتی ہیں چونکہ صدر الشریعہ کا وثال تیرہ سو سڑسٹھ تھرٹین سکسٹی سیون سن ہجری میں ہے اور اب یہ چودہ سو چھتیس ہزری چل رہا ہے تو کئی سال گزر گئے وہ اردو میں تھوڑا سا فرق آپ کو ملے گا ضرور تھوڑی سی مشکل اردو محسوس ہو گئی کئی جگہوں پہ فقی اصطلاحات ٹرمینالوجیز یوز ہوئی جو کہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے دینی اصلاحات کو نہ جاننے والے شخص کے لیے تو اگر ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں تو آپ اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں جہاں عالم دین موجود ہو وہاں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں مغرب کی نماز میں مقتدی اس وقت پہنچا کہ جب امام صاحب دوسری رقط میں کہ تشہد میں ہے اب نماز کو کس طرح ادا کرے گا مقتدی آیا نماز میں شامل ہوا تو اب اس کی چھوٹی ہوئی رقط کتنی ہے ایک نہیں دو دو رکعتیں اس کی چھوٹ چکی ہیں امام صاحب کے ساتھ ملا چونکہ امام کی اقتداء لازم ہے امام صاحب تشاہد میں ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھ گیا امام صاحب اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نماز مغرب کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے مقتدی کی وہ کون سی رقط ہوگی پہلی رکعت ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد امام صاحب تیسری رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ جو کہ فرض ہے تشہد کریں گے اور سلام پھیریں گے ایسے ہی ہے اب مقتدی اس قاد میں اگرچہ اس کی کتنی رکت ختم ہوئی ہے ایک مقتدی کی ابھی ایک ہی رکت ختم ہوئی دو رکت کے بعد اس نے امام صاحب کو پایا ہے تشہد میں اس کی ایک رکت پڑی ہے امام صاحب سلام پھیریں گے دوسرے سلام پہ وہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہتا ہوا ٹھیک ہے اب وہ جو کھڑا ہوا اس کے حق میں وہ کون سی رقط ہے دوسری دوسری رکت ہے اس میں وہ کراد بھی کرے گا ثنا بھی پڑھے گا کیوں اس لیے کہ اب منفرد ہونے کے بعد اس کی یہ پہلی رکعت ہے سنا بھی پڑھے گا قرآد بھی کرے گا دو سجدے بھی رکو قوما دو سجدے کر لیے اس نے اس کے بعد وہ کیا کرے گا تشہود میں بیٹھے گا اس لیے کہ مقتدی نے ابھی اپنی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں دو ایک وہ جو امام صاحب کے ساتھ امام صاحب کی تیسری تھی اور مقتدی کی پہلی اور اب مقتدی نے اپنی دوسری رکت پڑھی تو دوسری رکت کے بعد قادۂ اولا جو کہ واجب ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا بیٹھ جائے گا اب بیٹھ جائے گا تشہد پڑھے گا اور پھر اپنی تیسری رقط کے لیے وہ کھڑا ہوگا تیسری رکت پڑھنے کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد وہ دوبارہ تشہد میں بیٹھے گا اور پھر سلام پھیر دے گا اب رکت ہے اس نے کتنی پڑھی ٹوٹل تشہد کتنے ہوئے چار ہوئے یہ ایک اتفاق کی صورت ہے کہ مغرب کی نماز میں عادت دشہد کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں لیکن اس نے کتنے کیے پہلا کون سا کیا امام صاحب کے ساتھ دوسرا بھی امام صاحب کے ساتھ کیا جو کادۂ اخیرہ تھا تیسرا کیا اپنی دو رکت کا جو اس کے حق میں واجب تھا اور چوتھا کب کیا اس نے کادۂ اخیرہ جو اس کے حق میں فرض تھا نماز کو ختم کرنے سے پہلے والا واللہ اللہ تعالیٰ عالم و